الرئيم لا اقسم بيوم القيامه أقسم وأهل وأهل بما يؤدي الى مغفرته جوائے کہ و دا اور اور لا نہ دخل کو بدن دو ہاد ماشاء اللہ لا نہ دادا سے سنگت دخل دا کو خیال دے چکیا مت ناضی اقسیما اللہ کسم کمتانی اولا اللہ اک سم کسم نکم تاجت اولا ملک خدا علف علف لکا منگو ماحویا اللہ خدا ڈاخویا لا خدا لا أصلك الله خدا قل خيمة جذن الله خدا للا أقسمه خامة خذتا خمكما في يوم من القيامة فرزي دقيا أيضا الله اي بيانا شيء؟ وماذا بيانا لا خدا اي طبعا يجيب انا وقت بيانا لا خدا لا أصلك الله خدا لا خدا لا خدا, لا خدا. لا خدا. خدا. سمانة ورعين. یوم القیامت یوم القیامت زکاوی چدا با قائمی گی او پا دیکی با قیامتی گی زکا سمکم بی یوم القیامت بی نمتا وزا نم گواکم جا قیامت راوان دی ماشاء اللہ ولا اقسمو او نرد آسنگتی دا خلق و خیال دی زکا سمکم گواکم بی نفس الگواما نفس ملامتک ان کے خلق زان لرا ہر وقت زان ملامتکی مت ندی تیارے ہو کو اوزان لے پیارے ہو نکواندی تیار ہو نولا بدل اور دا بدلہ کی کی قیامت گواری ماشاءاللہ او دسی بلی طریقے سے رولا گوا اگا دادی یو ملک جزادی او او اغا سوک دا اغا نفس محل محل محل جزا دا دل تد دلتا دلتا ملامتا مت کر دا دا کی گی پا قیامت کی, کی المرد کرے خبر قرآن کریم کی چک قیامت خبر وفام یو اللہ ضو قدرت لرم چھ مت راولم خبر تھا کرنے مزداری سڑ چار یوکار کی ووجی یا پی لری معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا نہیں چلولا جیعا جیعا قدرتی پی نہیں اسی موجود کی لگا یا پائی کی فائدہ نہیں نو اللہ نا اللہ انسانو گمان انسان اللہ نجم اظام گزم گرمنگ بنو قداڑو کی بال ولی کا دری نمکو بمنگ بلا جال کی جمنگ قدرت ان بنانا برابر قدر اندامہ بل در قویم یوریز السان ہوسان لی اب جرا اماما چناروا لیگی لیا جرا اماما چناروا لیگی اگر پارا تراروانا دا دے ناروالی کی دا انسان کمرو جمع اشم سبل کمر سما گڈ وی نا میں کو مہ دوڑا د مغرب اس کو مغرب نا نر د مشرت را جم کشی دو مغرب, مغرب یا وجو شمس و القمر جمکیشی نرس گو مئی سمانا رنا بینک لگا خڑ انسان کافر کا تیخرچر کم کم تیخ اللہ لاو ذرا فریاد لاو ذرا پناہ الا ربک یومکر افستا تذبانی المستر ادری دل دین الکر ہے کہ نا ادری دل دی نب الاسان خبر بٹری شی انسان یوم ادین پذبانی ما قدم و اخر او او مل بدم پانی چکی خودی بہ دے کوبد اکثر ماں آخر اللہ وی بلدر اللہ بلر تو, ایم تو خو خبر یاد ہے بلدر تو تو انسان والا نفسی بصیرہ ارسان بک بہانی ماشاء اللہ احسان بک بہانی القا مہاجیر خبردار اگرچی اڑ وان دی کی دیر عذرنا لیکن لا سیدے با لا تو مکارا نبیر السلام بول چیشی اللہ نبیر no, ال مکا تلوار مکاو دا دا الفاظ د قرآنی کریم تاپ سین کے راجا مکول انسان کے ماشاء اللہ لا تو ہر رگ بھی لے سا نکا لا تو ہر رگ بھی لسا نکا لتا جلوے قرآن بانی جب ال تلوار پہ ہوگی نا جما یقینی کریم سینکیم وہ قرآن اور نا ضرور ددری ستاپ جبانی کرانا چما پتن قرآن الحو انست پستن الہو انست قرآن وقت کی چپ شد دی تا بیانا دی بیان کلہ محکل کل اس د دکار بلدر تو سین دنیا سرا محبت سرم کو ماشاء اللہ زبردست مان تو میں زبردست مو کم کیا نا کل اس لاز لاز... تاسو کوئی دنیا سارا دیا سارا ارے تاسو می نوئی تلوار والا سارا کہ زرب زر فارس وادو کما نہ نہ قطا درونل اخرہ او تاس پرید ی رسوالے یاد ساتہ یاد ساتہ خط لک ملاشا علم اباشب کدر میدان باشد زر مفرگیگا خصبقو آیا چلے بل تو ماشاء اللہ کی مدار باسیرا او او بدرنگی او مغ محروانی غمان بح خیال کے نفسنا گمان بقی دام خیال بقی دہ نبس ان کے کوڑی کیگی ددئی سر ایف غمان گمان بقی دام قن والا شکولی کی گی دِی, دی, دی سر فاطر ان کے کار گملہ اڑو کی چولہا ماتی اللہ عل ازاب لگتی تراطیا کل بلغتی تراطیا دکڑ پکارے ناروا ندی پکار کلچ ارشی کی روکنا تراتی مرکنڈیل من اراک سوکھ دے دمچ ان کی آ آچے ببندی صوفیوم اللہ اصری حیات حکمتی اور جی؟ داس... منت... تشجب... دلتانگ... یار برباد وکیلا بربر کرا دے مڑ مرگی۔ من سوکوڑی رات دب بچوں کی وکیلا من رات سوکھ دے جو ان کے ددرو جن تبزی کے جانم تبزی ملائے من رات سوکھ دے چارو جی وکیلا من رات والا ان فراق او دے و گمانو کی اراکا دا جدید دا او تاوشی پانڈا دا پانڈا سارا جی پانڈا دا, دا پانڈے یا یا سختی فلا, فلا صدق نی تصدیق ولا او نی بادتی بدنی کو ولا کن قزب طلّہ لیکن نسبت دروگوں کو حق دہ نہ عالیم یا باتل ہوتا لن پخر فاولا فاولا فاولا اولا لو لال میتن پوچھا لگا سرو دے بلی ہوئی سرور دے بلی ہوئی جن دے اویا نیوتار ہوا او لال پورت کی ولكن كذبن أولى لك وتولى لك ولك أولى لك لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذاب إلى آله يتمطى أولى لك ثم أولى لك فأولى سبحان الله سبحان الله باية كنت فيه نفسي احسب الانسان ان جمان كي انسان ان يترك صدا كذب تريخ دشيب بيكارا اللہ تعالی جوڑ کر دل برابر کو جوڑنا ناری نو نہاری نو نانا سا لے کا موڑا بالا کا درا محتا بال شاہدین اچھا بھائی عليك غالب